اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من عمده ونفده ونفده افر حکم الجائلیتی برون ومن احسن من الله حکم لقومی وقیون یا ایوہ الذین آمانو لا تستقنو اليہود والنسارا اولیاء بعد ان اولیاء معد وَبَايَعَكَ عَلَيْهِمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَلَا يَحْكُمُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَاتَّرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَشَاءُ أَن تُبِيْنَا دَاعِراً فَحَكَمَ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُم بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَحَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ إِنَّ لَهُمْ مَآبًا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَتَوَفَّيَهُ اللَّهُ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيُذِيقُهُ الْعَذَابَ الْخَاسِئَ أُولَئِكَ لَهُمْ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یقافون لوم تلائم ذالک قبل اللہ یعطیه من یشاء واللہ واقع علیم انما وليكم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الغلاة ویعطون الزکاة وامراکعون ومن یتول اللہ ورسوله والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون یا ای یھا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتقدوا دینا بظوا و لاعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیا واتقوا الله ہی کنتم مؤمنین واذا ناديتم للصلاۃ اتخذوها رجوا ذالک بانهم قوم لا یاخذون یہ سورہ بائدہ کی چند ایک آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ رب العالمین ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کی نازل کردہ وہی اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کریں وہ انحمہ ہوں بیما اللہ جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے آپ اللہ تعالی کی نازل شدہ وحی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں ان کے معاملات کو سلجھائیں اللہ رب العال کے احکامات کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کا کہیں ولاسط احواہوں اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں وہ اگر ہم این یقینوں کا ان کا دماغ اور ان سے ڈر کے بچ کے رہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے بعض احکامات کے بارے میں یہ آپ کو فطرے میں مبتلا کر دیں تو ان اور اگر یہ لوگ پھر گئے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انہوں نے قبول نہ کیا تو فعلا جان لیجیے انما اللہ تعالیٰ تو ان کو ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے اذاف دینا چاہتا ہے وہ ان کثیر نا سلا فاطق اور لوگوں میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا روح سخن لوگوں کی طرف کیا اور فرمایا حکم جاہلیت یتگون کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں اسلام کے آ جانے کے بعد اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا علم ہو جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا پتہ چل جانے کے باوجود آپ رکم جاہلیتی ابگون کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں جاہلیت کی راہ و رسم جاہلیت کی طرز زندگی جاہلیت کی معیشت جاہلیت والی معاشرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت والی زندگی یہ چاہتے ہیں اپا حکم چاہے جیت یہ فکون کیا اللہ تعالی کے دین کے احکامات معلوم ہو جانے کے باوجود یہ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں رونما نہ کریں گے کیا یہ اسلام کے باوجود کلمہ پڑھ لینے کے باوجود اپنی زندگی جاہلوں کی طرح گزارنا چاہتے ہیں پمن احسن من اللہ حکم القومی حسین حالانکہ جو فیصلہ اللہ تعالی نے کیا ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جو شریعت اللہ تعالی نے بنائی ہے اور جس راستے پہ چلنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ یقین رکھنے والوں کو تو یہ بات سمجھ جاتی ہے لیکن جنہیں یقین نہ ہو اور اللہ تعالی کی آیات پر ان کا کامل ایمان نہ ہو تو وہ شک اور تردد میں رہتے ہیں یا ایھا الذين आमनو لا تستخذوا اليهود والنصارى اولياء بعدهم اولياء بعد اے ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا ان کے ساتھ یارانے اور دوستیاں نہ لگانا ان کے دیے ہوئے نظاموں کو نہ کھڑا کرنا شروع کر دینا ان کی بنائی ہوئی تہذیبوں اور ثقافتوں میں نہ رکھ جانا لا سب کا شد ال یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھنا یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے یہ کبھی تمہارے خیر خاں ہیں جتنے بھی یہ نظام متعارف کروائیں گے جتنی بڑی سے بڑی سہولیات لے کے آئیں گے جمہوریتوں کے نام پہ تمہیں اسلامی طرز زندگی سے خلافت و امارت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ کوئی بھی کام تمہارے بھلے اور فائدے کے لیے نہیں کریں گے لہذا لا ست تخت الہودا بننا یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھنا بہد ہوں اور یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں ان کے یارانے آپس میں ہیں یہ ایک دوسرے کا بھلا اور وفات تو سوچتے ہیں کبھی اہل ایمان کا فائدہ انہوں نے نہیں سوچا ہے یہ جو تہذیب اور ثقافت مسلمانوں کو دیتے ہیں جو کلچر مسلمانوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں زندگی گزارنے کے جو طریقے مسلمانوں کو اپنانے کے لیے کہتے ہیں جیسا لباس جو شکل و صورت بنانے کا یہ حکم دیتے ہیں یہ سارے ستارے اور گھاٹے کا سودا ہے میں یول ہوں من کم یاد رکھنا تم میں سے جو بھی ان کے ساتھ یرانا لگا لے گا ان کی باتوں کو ماننے لگے گا ان کے دیے ہوئے طریقہ کار کو اپنانے لگے گا ان کے بنائے ہوئے رسوم و رواج کو اپنا لے گا ان کی دی ہوئی ڈکٹیشن پر چلنے لگے گا تو میں یو اللہ ہوں پھر وہ انہی میں سے ہو جائے گا پھر اسلام کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کا ناطا ٹوٹ جائے گا اس کا تعلق یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جڑ جائے گا جا جا جا جا جا اور وہ انہی میں سے ہو کے رہ جائے گا ان اللہ لا یہ قوم الظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا یہ ظالموں کا انداز ہے ظالموں کا طریقہ کار ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حکامات کو چھوڑ کر یہود و نثارا کے احکامات پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطر اللہ دین اپ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں ایمان جن کے دلوں میں مضبوط نہیں ہے اللہ پر یقین جن کا کامل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا ہے آپ انہیں دیکھیں گے جو فیہم وہ ان کے پیچھے بھاگے بھاگے جاتے ہیں یہ سارا کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے وہ اس کی تعمیل کے لیے فوراً دوڑ پڑتے ہیں نہیں سوچتے کہ ہماری دنیا کا اس میں بھلا ہے ہماری آخرت کا اس میں بھلا ہے یا نہیں ہے بلکہ فصر الدین قلو بہن مارا ہوئی جو سارے رو جن کے دلوں میں بیماری ہے آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ ان کے پیچھے دوڑے دوڑے جاتے ہیں یقولون اور پھر جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گردش زمانہ کی لپیٹ میں آ جائیں اگر میں نے اپنی شکل و صورت اپنا چہرہ بوہرا اپنا لباس اپنا طرز زندگی میں نے اسلام والا بنا کے رکھا یہ لوگ مجھے دہشت گرد کہیں گے بقیہ نوشیت کا تانا دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائیں گے پھر خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے رات ہی رات غائب کر دیں مجھے اٹھا کے نامعلوم مقامات پہ پہنچا دیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کاروبار پر کوئی زد آ جائے یا یہ کہتے ہیں نقشہ انکوشی بنا دا ہم کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں زمانے کی گردش جمانے کے حالات اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں ان نا سازگار حالات کی نظر نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہی. ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حملہ کرے کہ مسلمانوں کو سرفراز کرے خالص لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر اخلاق کے ساتھ عمل پیرا ہونے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح اور کامیابی سے ہم کنار کرے علامہ تو یہ ظالم لوگ جو بہانے بنا بنا کے کافروں والے طریقہ کار پر چلتے ہیں کافروں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں پھر یہ بعد میں نادم اور پریشان ہو جائیں گے آج ہمارے ہاں لوگوں کی تقریباً یہی کیفیت اور حالت بن چکی ہے کہ اسلام کا دیا ہوا نظام اسلام کا ودا کردہ قانون وہ لوگوں کو پسند نہیں ہے جاہریت والے انداز جاہریت والی روش شہریت والی زندگی لوگ گزارنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ لیبل ہم پر اسلام کا لگا رہے لوگ ہمیں مسلمان کہیں شمار ہمارا اسلامیان میں ہوتا رہے لیکن لباس یہودیوں والا سہرہ عیسائیوں والا گھر کا ماحول وہ سارا مجوسیوں والا شادی بیاہ کے رسم و رواج خوشی غمی کے انداز اور طریقہ کار وہ سارے ہندوؤں والے اپ حکم جاہلیتی ہوں آج لوگ اسلام لانے کے باوجود اسلام قبول کر لینے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود وہ جاہریت والے انداز جاہریت والی روش جاہریت والی طرز زندگی اپنانا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کو یہ بات ستنگ کو بول رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے طرز زندگی جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے جس انداز کا انسان اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ مسلمانوں والا انداز ہے اندین اسلام دین زندگی گزارنے کا طریقہ کار جو اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول ہے وہ اسلام والا ہے اور اگر کوئی آدمی اسلام کے رواج اسلام کے طریقہ کار کو چھوڑے گا یہودیوں والے رسم و رواج اپنائے گا اس کی خوشی غمی کے انداز غیر مسلموں والے ہوں گے اور اس کے رہن سہن کا انداز یہود و نصارہ والا ہوگا نہیں غیر اسلامی جینیں گے پل اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی اپنانا چاہے گا اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا وہ آخرت پہ وہ خسارا اٹھانے والوں میں سے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا اللہ رب الحال مکمل اسلام چاہتا ہے یا جوین عمل القلوح کی سلمی اے ایمان والو اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ و رات روح خطوط اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو شیطان کے پیچھے نہ چلو بلکہ اللہ رب العالمین کے اقابات کو مانو اسلام کو مکمل طور پہ اپنا لو اسلام اس لیے نہیں ہے کہ اس میں سے جو تمہیں اچھا لگے جو بھلا لگے اس کو تم نے مانا اور قبول کیا اور اگر اسلام نے کبھی قربانیوں کا مطالبہ کیا اسلام نے تم سے جان کا مال کا ہجرتوں کا مطالبہ کیا تو پھر تم اپنی مجبوریاں لے کر اور بہانے بنا کر بیٹھ جاؤ اللہ رب العالمین ایسا اسلام نہیں چاہتا ہے بلکہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ بالکل ویسا ایمان لے کے آئیں جیسا ایمان صاحب کے رام ازوال اللہ علیہ من کا تھا فہد تو پھر تو یہ لوگ ہدایتی یافتہ ہیں ہدایت پر ہیں وہ ان سب اور اگر انہوں نے قدم پیچھے ہٹا لیے یہ پھر گئے ایمان اور اسلام کے راستے پر اس انداز سے نہ چل سکے پہ ان کی شفا تو پھر یہ مخالفت میں ہے فتح کا حملہ پھر آپ سے ان کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے گا وہ کمی الحلیم اور وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی زندگیاں کیسی تھیں انہوں نے کیسے اسلام کو قبول کیا تھا وہ کیسے دین پر چلنے والے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور پھر آہستہ آہستہ لوگ حلقہ ببوشے اسلام ہونے لگے اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام کی خاطر انہوں نے کیا کچھ دکھ ہیں جو نہیں چھیلے کیا پریشانیاں ہیں جو انہوں نے نہیں اٹھائی ہیں اسلام نے ان سے ہجرتوں کا مطالبہ کیا انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا بیوی بی بچوں کو ترک کیا اور ہجرت کر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں کیسے عجیب عجیب مناظر ہجرت کے دوران دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے جانے والا اپنے بیوی بچوں سمیت نکلتا ہے اور مدینہ کا رخ کرتا ہے اس کے حیث و اقارب اس کے عزاء و اقربا اس کے خاندان والے اس کے سسرال والے وہ آتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارا کچھ لے جاتے ہیں بیوی بھی چھن جاتی ہے بچے بھی وہی رہ جاتے ہیں سواری بھی وہی رہ جاتی ہے سادو سامان بھی وہی رہ جاتا ہے اور یہ سب کچھ قربان کر کے صرف اللہ کا کا دیا ہوا دین بچا کے مدینے میں پہنچتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہم, و رضو عنہم کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا یہ اللہ تعالی پہ راضی ہو گئے اور پھر مدینے میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کی کیا حالت ہے یہ اجرتوں کے ستا ہوئے مدینے میں ایک وبا کی گرم بخار کی لوگ اس کی وجہ سے شدید بیمار ہو جاتے انتہائی کمزور ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور اس پر حملہ آوس ہونا ہے وہ تو بچ بچا کے راستہ تبدیل کر کے نکل گیا اور اس نے پیچھے مکہ میں پیغام بھیجا کہ مسلمان میرے کاقمے پہ حملہ کرنے والے ہیں لہذا میری مدد کو پہنچو وہ ایک ہزار کا لشکر لے کر اور مدینے کے اوپر چڑھنے کے لیے آگے بڑھے یہ اپنا راستہ بچا کے راستہ تبدیل کر کے آگے چلا گیا اور مسلمانوں کا ابو چاہل کے لشکر کے ساتھ بدر میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے ان کی حالت کیا ہے کچھ تو وہ مہاجر ہیں جو ہجرتوں کے ستائے ہوئے اپنے گھر بار کو لٹائے ہوئے کچھ انسار ہیں جو مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پھر یہ سارے اس گرم بخار کی وبا کے مارے ہوئے جسم کے اندر جان نہ ہونے کے برابر ہے اور ہاتھ بالکل خالی ہے نہ اسلحہ ہے نہ تیر ہے نہ تلوارے ہیں نہ ان کے پاس سواریاں ہیں اور سامنے ایک ہزار کا لشکر ہے اور ان کی تعداد تین سو سے کچھ زائد ہے اور ایک ہزار کا لشکر وہ اسلحہ کے ساتھ اٹا ہوا سارا کسم ضرا کے ساتھ انہوں نے چھپایا ہوا ہر قسم کا اسلحہ وفرف مقدار میں ان کے پاس موجود ہے اور یہ کھجوروں کی خالی چھڑیاں لے کر چند ایک تلواریں لے کر چند ایک نیوے اور تھوڑے سے تیر لے کر ان کے مقابلے کے لیے اتر جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین ان کے اس سبات اور ثابت قدمی پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ آسمان سے فرشتوں کی کتاریں نازل فرما دیتا ہے یہ لوگوں کا ایمان تھا ان کا یہ ایقان اور یقین تھا کہ اللہ رب العالمین کا دین سچا ہے ہم اللہ کے سچے دین پر چلنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے آج ہمارے لوگ یہ کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کافروں کے پاس اتنا اسلحہ ہے اتنی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس اتنے تیارے ہیں اتنے ٹینک ہیں اتنا فلاح ہے اتنے مزائل ہیں اتنے ایٹم ہیں وہ مرکری ٹوینٹی ٹوینٹی کے مالک ہیں ہائیڈروجن کے مالک ہیں ایٹم بم کے وہ مالک ہیں اور ہم یہ خالیات یہ مجاہد ان کا کیسے مقابلہ کریں گے اللہ رب العالمین کا یہ اصول نہیں ہے یہ ظاہری قوت و طاقت کا موازنہ اور مقارنہ اور مقابلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ دلوں کا ایمان دیکھتا ہے جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی زیادہ مدد اور نصرت فرماتا ہے یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اسلیہ مجماہین انتہائی کمزوری کی حالت میں ہیں اسلام نے ان سے جانوں کا مطالبہ کیا تو جانے ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں پہنچتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ ہم تو بڑے امن کے ساتھ تجارتی کافلے کو لوٹنے کے لیے آئے تھے اور اب اچانک بغیر تیاری کے ایک اسلحہ سے لیس لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو گیا ہے ہم کیسے مقابلہ کریں گے کسی نے یہ سوال کیا ہی نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے معیار اور خصوصی مقرر کیا ہے پھر یہ اپنی جانیں لٹانے والے اللہ کے راستے میں اپنے مال بھی لٹایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا مطالبہ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود سارا سامان لے کر پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آدھا گھر خالی کر دیتے ہیں صحابہ کرام میں سے جس کو جو میسر آتا ہے وہ لاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے ایک آدمی اٹھتا ہے اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے وہ دن رات مشقت کرتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے مزدوری کر کے چند ایک کھجورے چند کھجور اس کو ملتی ہیں وہ کما کے لے کے آتا ہے کچھ ان میں سے خود کھاتا ہے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان چند ایک تھوڑی سی کھجوروں کو وہ جو مال کا اناج کا ساد و سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس کے اوپر بکھیر دیتے کہ اللہ رب العالمین کو یہ چوہ کل جس کے پاس انتہائی کم مال ہو اور وہ کوشش کر کے محنت کر کے کما کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ تعالی کو یہ صدقہ بڑا محروم ہے یہ بہترین اور افضل ترین صدقہ ہے کہ بندے کے پاس ہو بھی تھوڑا سا اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے عیس صدافا کی اقبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سب کا اصل اور بہتر ہے آپ نے فرمایا وہ صدقہ بہتر ہے کہ جب آدمی صحت مند ہو صحت مند ہو اس کو لمبی زندگی کی امید ہو اور اس کو یہ بھی ہو کہ اگر میں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی ورنا کی اس کو امید ہو کہ میں مال زیادہ کماؤں غنی ہو جاؤں اور یہ خدشہ لاحق ہو کہ مال کو خرچ کروں گا پیچھے بعد میں میرا کیا بنے گا اس حال میں اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ بہترین اور افضل ترین خزانہ ہے جب ایک آدمی کے پاس مال پڑی واپر مقدار میں ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے وہ سو پچاس خرچ بھی کر دے گا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور جس کے پاس ہے ہی سو پچاس وہ پیسے آدھا خرچ کر دے یہ سب اللہ تعالی کو بڑا محبوب ہے تعمل بقا کی امید ہو ایک آدمی بیماری کی حالت میں دیکھتا ہے کہ ٹانگے میری خبر میں ہیں موت اس کو سر پہ مڈلاتی نظر آتی ہے وہ اس حال میں کہتا ہے فلاں کو اتنا دے دو فلاح کو اتنا دے دو یہ مسجد کو دے دو یہ مدرسے کو دے دو یہ اس کو دے دو یہ اس کو دے دو حالانکہ اس وقت وہ بےچارہ اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا وہ مال تو اس کے برا سا کا پیچھے رہنے والوں کا ہو, جا, ہو چکا ہوتا ہے اس وقت کا صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے ہاں اللہ کو پسندیدہ صدقہ وہ ہے جو انسان صحت کی حالت میں جوانی کی حالت میں تندرستی کی حالت میں کرے اور اللہ تعالیٰ کی محض رضا اور خوشروتی چاہنے کے لیے سبقہ کرے اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید فرقان امیر میں آیات حاضر کی لمطنان اور در ریور کہ تم ہر کس بھلائی اور نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو آج لوگ خرچ کرتے ہیں تو گٹیا بات زکات نکالنی ہو تو زکات میں کوشش کریں گے انتہائی ردی مال نکما مال وہ نکالا جائے زکات ادا کر دی جائے لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا ردی اور گھٹیا مال نہیں چاہیے اعلیٰ ترین بہترین تمہارا پسندیدہ ترین مال وہ اللہ کے راستے میں دو لوگوں نے وہ صدقہ کرنا ہوتا ہے جانور لے کر مدرسے میں دیتے ہیں ایسے جانور جو قریب المرگ ہوتے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے نو مول بکرے کے بچے اور انتہائی کو لازر یہ کیا ہے صدقہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ پسند نہیں ہے لن تنار اور مر رہا ہٹا تو ان اپنے پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو یہ آیت ناظر ہوئی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے کہ میرا غلام مال پسندیدہ ہے مجھے اپنے غلام مال سے بڑی محبت ہے مجھے اپنے غلام سے بڑی محبت ہے میں وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں ایک آدمی آیا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو باپ بیروح مقام پر ہے وہ مجھے بڑا محبوب اور بڑا پسندیدہ ہے چھ سے زائد اس کے اندر کھجور کے درخت ہیں اور یہ وہ مال ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں یہ اللہ تعالی کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ کی تلاوت کے بعد لوگ اپنے پسندیدہ ترین محبوب ترین ماض وہ اللہ کے راستے میں سب کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ان لوگوں کی کیفیت اور حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احتامات کو سنتے ہی فوراً سرے تسلیم کو خم کر لیا کرتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے دیں وہ دوبارہ زندگی میں کبھی اس کام کو چھوڑتے نہیں جس کام سے منع کر دے کبھی اس کام کے قریب نہیں جاتے ایک آدمی آیا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے آپ نے فرمایا اگر تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ تو کبھی کسی سے سوال نہ تھا تو یہ کام کر کبھی کسی سے تو نے سوال نہیں کرنا اب اس آدمی کی کیفیت اور حالت کیا تھی گھوڑے پہ سوار ہے اور گھوڑے پہ سوار آدمی چلتا چلتا اگر اس کے ہاتھ سے اس کا کوڑا گر جاتا ہے تو کسی کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوڑا پکڑا دو خود گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور نیچے اتر کے اپنا کوڑا اٹھاتا ہے کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتا, نہیں کہتا کہ مجھے یہ چیز پکڑا دو وہ کیسے محتاط لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احام آپ کیسے عمل کرنے والے لوگ اور پھر اللہ تعالی نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں جیسا کردار اپنائیں ان لوگوں جیسی کر زندگی اپنائیں جیسی زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں جیسے شب و روز اور لیل و واٹ ان لوگوں کے گزرتے رہے ہیں ویسے ہی ہم اپنی زندگیاں گزاریں ویسے ہم اپنی زندگی کو بنا لیں اور اگر ہم نے صاحبہ اسلام والا کیا لیکن کام غیر مسلموں جیسے زندگی غیر مسلموں کے انداز میں اپنائی تو یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کو ہماری حاجت اور ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایجو اللہ دینا آبان ہوں میں کم اندینی ہی اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے دین سے پیچھے ہٹ گیا اللہ تعالیٰ کے حکامات کو اس نے پسے پس دیا اللہ رب العالمین کے فراڈین کو اس نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا تو یاد رکھنا پسوں کا ہی عطل اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا جو ہندو جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہوگا عدلین وہ مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے کے بارے میں وہ بہت سخت ہوں گے بڑی شدید نفرت اوچے رکھنے والے ہوں گے عی شبیر اور پھر وہ اپنے آپ پر اپنے گھروں میں اپنے معاشروں میں اسلام کو کھڑا کرنے کے بعد وہ پوری دنیا پر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے راستے میں جہاز و کتاب کرنے والے ہوں گے اور پھر اس راستے پر چلتے ہوئے لافا پورا لومت علائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ خبرائیں گے لوگوں کے سہنوں سے وہ نہیں کریں گے لوگوں کی چبتی ہوئی باتیں سن کے وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ جائیں گے اپنی برادری اور معاشرے کے سہنوں سے وہ خائف ہو کر یہ سارا والے رسم و رواج کے اندر نہیں لسڑ جائیں گے لافا پورا لہمت علائم وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر قسم کی ملامتیں جھیلنے والے ہوں گے فضل اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ آفی عدیم اور اللہ تعالیٰ بڑا وسحت والا بہت زیادہ جاننے والا ہے ہاں نما ولیق اللہ برسولین آمن اہر ایمان تم کہ ہوں گو سے دوستیاں نہ لگاؤ تمہارے دوست تمہارے بلی وہ اللہ تعالی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارا بلی ہے وہ اللہ دینا اہل ایمان وہ تمہارے دوست ہونے چاہیے تمہارے تعلقات تمہارے جرانے تمہاری دوستیاں وہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں یہ جی جہل ایمان وہ لوگ ہیں اللہ دین یقین صلاح تھا وہ اطون زکاتا وہ ہمراہ یہ نماز قائم کرنے والے زکوۃ ادا کرنے والے اللہ کے آگے چھپنے والے ہیں اللہ کے آگے سر و سجود ہونے والے اللہ کے آگے رکو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط بنانے والے ہیں جب کسی آدمی کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی سمجھتی ہے اور آخرت بھی سمجھتی ہے اور اگر کوئی آدمی اپنی دوستی اپنا جرانہ برے لوگوں کے ساتھ بنا لے تو پھر وہ خود بھی آہستہ آہستہ برا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرا دینی خلیل ہی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جو دین جو سوچ جو نظریہ جو عقیدہ جو فکر جو بد و باس کا انداز جو درج زندگی کسی کے دوست کا ہے وہی اسی آدمی کا ہوتا ہے فل یزور ادو کو میں تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ وہ اپنا دوست کسے بنا رہا ہے اچھے آدمی کے ساتھ اس کی دوستی ہے نیک مستفید پرہیز آدمی کے ساتھ اس کا اُسنا بیٹھنا ہے یا برے آدمی کے ساتھ اس کا اُسنا بیٹھنا ہے پھل یل دور اور غور و فکر کرے کہ وہ یرانے کس کے ساتھ لگاتا ہے تمہارے دوست کو اللہ تعالیٰ اللہ کا رسول اور اہل ایمان نماز پڑھنے والے زکات دینے والے رکوع و سجوگ کرنے والے ایسے مندے تمہارے دوست ہونے چاہیے اللہ تعالی کے بھاوی اور نافرمانوں کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلجلی رس کی بلا فرقی اچھے اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے ایک فیتر بیچنے والا ہے اور دوسرا گٹی میں پھونکے مارنے والا ہے تو اما ہاں میر جو کستوری اٹھاتا ہے کستوری بیچتا ہے خوشبو وہ فروخت کرتا ہے جو آدمی ایسے بندے کے پاس بیٹھے گا یا تو اس کے پاس بیٹھ کر اس اسے وہ خوشبو خرید لے گا خریدے گا نہیں تو بیچنے والا اپنا دوست سمجھ کے اس کو توفاتم دے دے گا اگر نہ اس نے خریدی نہ اس نے توحفہ تم دی کم از کم اس کے پاس بیٹھ کر اس کو اچھی خوشبو تو آئے گی وہ بہنوانا پہ خرچی اور جو گڈی کے اندر پھونکے مارنے والا ہے وہ کیا کرے گا یا تو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے جل جائیں گے سولے نکلیں گے کپڑوں پہ لگیں گے کپڑوں کا نقصان ہوگا اگر کپڑے نہ بھی جا سکے تو پھر اما انتا منہ رائے آتن تدیسہ کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے بدبو ضرور آئے گی تو یہ اچھے اور برے دوست کی مثال ہے اچھے دوست سے فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے اور برے سے نقصان ہی حاصل ہوتا ہے لہذا جو ہودو نسارا اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ اللہ کی بغاوت کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے حکامات سے پیچھے رہنے والے لوگ بے نوازی زکاط نہ ادا کرنے والے بد اخلاق پوری زبان استعمال کرنے والے بازاری ارساز بولنے والے لوگ ان کے ساتھ اپنا اجرانہ اور اپنا دوستانہ نہ لگاؤ انما ولیب اللہ و رسول آمنوا البینہ یو غیم صاحب تھا وہ تمہارا بنی تمہارا دوست اللہ تعالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اور اللہ کے آگے چھکتے ہیں وہ میں رسول ہوں و اللہ دینا آمن ہوں اور جو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ دوست کیا لگاتا ہے اہل ایمان کے ساتھ دوستی لگاتا ہے فَإنَّ حِزْبَ اللَّهَ الْغَالِبُونَ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے یہ اللہ کا لشکر ہے اور پھر آخر غذبہ انہیں لوگوں کا ہونے والا ہے ہاں وقتی طور پر ممکن ہے کہ لوگ ایسے افراد کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہیں ان کا مذاق اڑائے ان کو برا بھلا کہیں ان کو معاشرے میں وہ خاطر خواہ عزت نہ دیں بلکہ ان پر ٹیچر اچھالتے رہیں ان کے اوپر حکارت کی نگاہیں ڈالتے رہیں الزام تراشیاں کرتے رہیں ممکن ہے لیکن آخر جو اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے یہی کامیاب ہونے والا ہے یا الذین آبن لا تقینہ تقب الین اللہ دینا اردو من ان قبل الكتاب من قبلكم رہا اور یا اے ایمان والو یہ والوکر لوگ اہل کتاب لوگ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی گاڑیوں کا مذاق کبھی پردے کا مذاق کبھی نوازوں کا مذاق کبھی رسول یادین کا مذاق کبھی پاؤں سے پاؤں جوڑنے کا مذاق کبھی آمین کہنے کا مذاق کبھی اسلام کے کسی شعار کا مذاق کبھی کسی بات کا مذاق ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں نہ لگاؤ وہ اللہ ان کن تم پر اللہ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو اور ان ظالموں کی حالت کیا ہے وہ ادان صلا ازوبہ جب تم آزان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہو یہ آزان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں آزان کا مذاق اڑاتے ہیں اسے کھیل تماشا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے صدا لگائی گئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ جاہل لوگ بے عقل لوگ کم ارم لوگ اللہ کے باغی اور نافرمان لوگ آزاد کا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں لوگ ابھی تو آزاد ہوئی تھی پھر مولوی صاحب پٹے پہ چڑھ گئے ہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں گالی کا بھی انہوں کو یہ باتیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ فر عقل قوم ہے کہ وہ بوب لوگ ہیں کل یا حل کتابی ہلسن کے منا منا النا بلاہی و ماں انسلا و ماں انسلا قبل و انا اکثر فاط اہل کتاب کافرو اور مشرقوں کو اللہ تعالیٰ کتاب فرماتے ہیں کہ انہیں کہہ دیجیے کہ اے کافرو اےل کتاب ہم سے کس بات کا انتقام لیتے ہو ہم نے تمہارا بگاڑا تو کچھ نہیں ہے ہاں یہی جرم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور ہم سے پہلے امیا اور رسل پر جو دین نازل ہوا تھا ہم اس دین پر چلنے والے بن گئے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر نافرمانیاں کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کا مذاق بھی اڑاتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اہل اسلام کو ان آیات بینات میں متنوع کیا ہے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی دوستیاں اپنے جرانے اپنے تعلقات اپنے معاملات اہل ایمان کے ساتھ کریں مومن لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات رشتے داریاں جوڑیں اور بنائیں تاکہ ان کا معاشرہ سمرے معاشرہ سدھر صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ مجماہین کا جو قرض زندگی تھا جو ان کا قرض حیات تھا جو ان کی سیرت اور کردار تھا اسے اپنائیں اور اس طرز پر اپنی زندگی کو گزارے تاکہ دنیا بھی ان کی بہتر ہو جائے اور آفت بھی بہتر ہو جائے اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے پما نیا گل پر